خیل کم ام تم ڈال سدا طلا مولانا نلہ ہر قسم دی حمد و تنا تاریخ تمجید، اس مالک الملک رب العزت لا شریک لائق ہے کہ جس نے سنو اپنے انعامات نل نوازن دختلف بہانے بنا دیتے ہیں انسان اگر تھوڑے جہ غور و فکر نل اپنی زندگی بسر کرے تو کوئی لمحہ بھی ایدہ اجر و ضوابط تو خالی نہیں گزر سکتا ہٹا کے مسلمان کا سونا بھی عبادت شمار ہو جاتا ہے بلکہ نبی کریم صحیح بیخل ہوگیا اللہ ان کا دعا پڑھ لو اپنی ضرورت کرن تو بعد فارغ ہو کے دو حدیث اندر سندرانیہ نے ایک سے بالکل ہی مختصر ہے غفران کا دوسری دعا ہے الحمدللہ الحمد للہ وعافانی کے پڑھ فر لوے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا اندر جڑے چند منٹ گزرے نے اپنی ایک ضرورت اور حاجت اگر طریقے کوئی شخص کر لمحے گزار لے دعا پڑھ کے داخل ہو جائے فارغ ہون ہونے پھر دعا پڑھ لو تو یہ وقت بھی عبادت اندر شمار ہو جاتا ہے پھر یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان دی زندگی دا کوئی لمحہ اجر و ثواب تو خالی ہے اللہ نے قرآن مجید اندر ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وسر اِنَّ انسان خسر قسم ہے زمانے کی اور زمانہ خود اللہ ہے چلنا شام ہو واہ گویا اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا دی بعض تفاثیر اندر قسم ہے اثر دے وقت دی نماز اثر دی قسم کھاتی قسم کھا کے بے اعلان فرمایا ہے ان الانسان لطی خسر یقین انسان خسارے اور نقصان اندر ہے انسان کاٹے اندر ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا <حَاتِ> مگر وہ خوش قسمت اور خوش نصیب نقصان اور خسارے تو محفوظ ہیں بچ سکتے ہیں جڑے ایمان لیائے وہ میرے سوالہ اور پھر انہوں نے نیک عمل کی انہوں کوئی خسارہ نہیں انہوں کوئی کچا نہیں وہ اس خزارے تو محفوظ ہیں بس ہے ایمان اور آماد سواد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایمان تو بغیر عمل کوئی نفع نہیں دے گا اور عمل تو بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا ہاں کوئی ایسا شخص جنو ایمان لیا تو بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملتا ہی نہیں ملتی، پھر تے نفع اور نیکی کا موقع موجود ہے توجہ نہیں دینا تو پھر یہ نفع اور فائدہ نہیں پہنچائے گا لینا آمن و آمر اس جو لوگ خسارے تو مستث نہ ہیں انہوں نقصان تو اللہ نے بچا لیا جڑے ایمان سے آئے اور نیک عمل کرتے رہے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی سب تو بڑی نیکی ہے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کر کے سانوں نمونہ دے دیتا ہے واسطے ایک مثال قائم کر دیتی ہے کہ دنیا اندر اپنا اے وقت کس طرح گزار رہے انسان تے مختلف حال حالت تاری رہی نے کدی اے صحت مند ہے کدی بیماری تو دو چار ہے کدی گھر بیٹھا ہے کدی مسافر ہے کدی پیٹ پڑھ کے کھانا مل گیا ہے کدی بوکا ہے خوشی ہے کدی غمی ہے اے زندگی نال سب کچھ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی مبارک بھی پر ہی ہوئی آپ صحت مند بھی سنتے بیمار بھی, بھی ہوں بلکہ ایک حدیث اندر آد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل بخار چڑھتا دی ایک عام آدمی کے مقابلے اندر چالیس گڑوں زیادہ بخار انبیاء ہم بیا السلام رام اللہ نے ہمت صبر استقامت ایک نمونہ بنا کے بیچے آپ بیمار بھی اور شدید بیمار ہوتے لیکن اس بیماری اندر جزا فزا نہیں تھی اندھی اس بیماری اندر بیماری کوسنا یا انہوں برا پلا کہنا موجود نہیں تھی اللہ سے ہوں شاقر صابر بن کے اس وقت گزار دے کھانا کھا دے پیش بھر کے بخ اور پیاس بھی برداشت کی ہے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی طاقت اشی آئی کدی دو دو ایک کھجور مل گئی ہے او ہی سارا وقت گزر گیا ہے کدی ستواں دا ایک پیالہ مل گیا ہے او دی گزر بسر ہو رہی ہے اور ایسے بھی موقع آئے کہ ایک تار در تشریف لے جانے صبح کی نماز تو فارغ ہو کے ذکر اذکار تو فارغ ہو کے پر مان ایندہ تم صحیح من ام منت تام کوئی کھان پی چیز ہے تو لیاؤ جی ساؤں جواب دئی ام منت یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کھان پیان کی بھی آج کوئی چیز بھی کر موجود نہیں ایک کا دوسرا تیسرا اب کہ اپنے سارے گھر مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا لے کھان پینے کچھ بھی نہیں ملتا کہ آخر کے فرماند نے این سا امولیاؤ چلو پھر آج میں روزہ ہی رکھا ہے ایسا وقت بھی آ لیکن کدی بھی بے بےسبری کا گزارے آج انی سا امولیاؤ میں روزہ ہی رکھ رہا نقلی روزے کی نیت سورج چڑھن تو بعد کیتی محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آرام نال بھی تے سفر دیا سہولت اور تکلیفاں بھی برداشت کر پہ محمد الر رسول اللہ علیہ وسلم. سفر اندر بھی گئے جہاد ہر بیٹھ کے تے نہیں ہوں گا جہاد واسطے تے گھروں باہر ہی نکلنا پہنا دور دراز دشمنوں کے علاقے تک جانا پہنا کار آرام بیٹھ کے بھی زندگی بسر کیتی ہے وہ بھی ایک نمونہ دیتا ہے پھر سفر کا نمونہ بھی پیش فرمایا ہے کہ سفر اندر آدمی پریشان نہ ہوئے گھبراہ نہ جائے بے چینی کا اظہار نہ کرے سبر انسان کا امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوئی جائے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کے سارے صحابہ کے سامنے اپنے سفر نظارے آپ کی زندگی اپنے سے ناری کر لینا آپ کی سنت کے مطابق اپنے آپ ٹاڑ لینا یہ ہے ایمان تو بعد آباد سوال نقصان اور خطارے تو بچن والے ہو خوش قسمت نے جڑے ایمان لے آئے پھر انہوں نے نیک عمل بھی کی وہ میرو سوال ہے ہاتھ اور نیک عمل اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے وہ آواز دل حق کے وط نیکی کا پرچار بھی کیتا ہے اس نیکی نو اگے بھی پہنچایا ہے یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ ان نیکی کا کام معلوم وہ اپنے مسلمان بھائی نارے اندر آگاہ کرے جس گناہ کے بارے اندر وہ عرم ہو بھی بچاؤ کی کوشش کرے ادا قرآن اسی مسلے نالیا پیا ہے امر بل معروف نہیں کہ نیکی کر حکم دیو اللہ کی نا فرمانی کے کاموں کو روکو آج ایسی تنظیم موجود ہیں جنہ کے بنیادی عقائد اندر یہ بات شامل ہے کہ کسی گناہ تو روکو نہ کسی برے دم تو روکو نہ وہ تو تھانو خود دیکھ کے ٹھیک ہو جائے گا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہتر کسی ہو سکتا ہے آپ کے اخلاق تو بہتر کوئی اخلاق پیش کر سک آپ نے تو یہ وکی اختیار نہیں کیتا کہ کسی نہ کرو کسی روکو خود دیکھ کے ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہر اچھی بات کا حکم دیں دے ہر اللہ کی نا فرمانی تو روک دے محمد الرسول اللہ ادیم نسیحا ایک حدیث ہے فرمایا خیر خاہی رہ جس شخص اندر اپنی ذات تو بعد دوسرے کی خیر خاہی نہیں وہر دین ہی موجود نہیں خیر خاہی یہ دسی جائے گناہ تو روکیا جائے ساری ذمے داری یہ لگائی پرمایا من راوا بن کو من ہو بے اجے ہی وہ علم یستا پہ پیسہ نہیں وہ علم یستا پہ پابے کر باغ ایمان او کما خال سڑے رہا دن کو من منكم جو, جو شخص بھی جو مسلمان بھی اللہ کی نا کا کوئی کم دیکھے اللہ کی ناراضگی دی کوئی بات سنے پل یگ ہو گئی ایمان دا وہان کا تقاضا یہ ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس برائی نٹاؤ کی پوری پوری کوشش کرے اپنے ہاتھ استعمال کرتا جہاد اسی چیز کا نام ہے جہاد کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے پل یوگئیر ہو فرمایا برائی کو دیکھے اللہ کی نا فرما کے کسی کام دیکھے کہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرے وہ روکن واسطے اس برائی دے استثال واسطے وہ ختم کرنے اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا بعض برائیاں کی پشک پنا ہی حکومت کردیا اور یہ تماشا سے اُسے روز دیکھ رہے ہیں سارے ملک اندر بھی ہر برائی کے پیچھے حکومت کا حکومت کی طاقت ہے باقاعدہ منصوبے کے تحت برائیاں پھیلائی جا رہی نشر نش... و نشا کا سلسلہ جاری ہے اگر فرد واحد یہ محسوس کردہ کہ میری طاقت کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے گی یہ لمبیستہ اگر ہاتھ میں استعمال کرنے کی طاقت اور قوت موجود نہیں پا بے لانے ہی فرمایا پھر فر اپنی زبان نل برائی نو برائی کہہ دے زبان نل جہاد کرے کرے جی کمزور ہو گیا ہے باوجود ایمان کا دعوی کر دل ہو گیا ہے کہ زبان نل بھی کسی بری چیز نو برا کہنے واسطے تیار نہیں ضرور ہوں گے مشکلات ضرور پیش آؤں گی لیکن اللہ سے ایمان بھی کہ کوئی چیز ہونی چاہیے اللہ سے توکل اور پروسہ بھی ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اندر اللہ ابلاشریق نے ارشاد فرمایا ہے یہاں ایو ہر رسول بل انزل کا میرا <الرَّبِّك> اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیو تبلیغ فرما دیو, پیغام ای تک پہنچا دو جی رب کی کرسی گئی جو حکم اللہ نے تو ملو اب اس طرح یہاں تک پہنچا دو لمتا جے جس ایسا نہ کیتا کیا بلب تسالت یہ مخہوم اے نکلے گا کہ تصا رسالت والا کوئی کم ہی نہیں کیتا رسول دا کم ہے اللہ دا پیغام پہنچانا رسالت کا مفہوم ہے اللہ دا پیغام اللہ دے بندے تک پہنچان دا کم رسول ایک نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا وہ علم تف اگر تص میری طرف آئے ہوئے پیغام میرے احکام میرے بندیاں تک نہ پہنچائے رسولوں والا کم ہی نہیں ریسالت یہ دناز کی فرمایا خطرات دشمنی ادا سارا کچھ ہوا بہ ہوا اصے نو کا مینا تو ڈرنا نہیں کسی دی دشمنی نو ناطر اندر نہیں لیا بلہ ہو یا اصل ہوتا میرا نا میں اللہ کرنا کہ کر لوگوں شراب شرارتوں تو میں تمہیں بچاو حفاظت میری ذمہ داری لوگوں نے بڑا کچھ کیتا مکے دی اسمبلی اندر جہاں نام دارو ندوا سی اتے بیٹھ کے بڑے مشورے ہوئے قرآن شاہد اور گواہ ہے سورہ انفال اندر اللہ نے ساری مشاورت بیان کر دیتا. وَإِذِ كَفَرُوا او او وَيَنْكُرُ مشورہ ہے ایک میٹنگ ہے کپارو مسرکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مایا ذرا وقت یاد کرو اے میرے حبیب محمد تجویز پیش کیتیاں جا رہی ہیں کہ کس طرح جان چھڑائیے نہ کفر کفر دن دن چلا جا رہا ہے اسلام نو پیغمبر اسلام مسلمانوں سچنا سمجھتے سن اچ بھی ذہن وہ موجود ہے الفاظ تھوڑے مختلف نے لیکن ذہنیت ہو رہی ہے اج بھی کدی بنیاد پرست کہہ کے کدی مذہبی جنونی کہہ کے کدی فنڈامینٹلسٹ نام دے کے گل ہو رہی جا رہی ہے کہ اے مذہبی لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو سانوں تو لے جان سانوں کچھ ساڈی سے کوئی قدروں قیمت ہی نہیں ہوگی یہاں کسی طرح دباؤ یہاں ختم کرو اگر ابھی مخلص ہو جائیے تو اے مذہبی لوگ ختم نہیں ہوتے اللہ نے یہ دین دنیا اندر مغلو ہونے واستے نہیں بھیجا یہ غالب کرنے واسطے بھیجا ہے حل مجھ رکھایا میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سچا دین دے کے بھیجا ہے لوز ہیرا ددین کل یہ جو ہے کہ یہ ہے کہ دنیا اندر جن خود ساختہ آپ بنا ہوئے جی موجود ہیں انہیں سارے میں غالب کر دیا کرے بات مشرقا کو پسند لگے یا نہ لگے انہوں نے کنی بھی بری لگتی کیوں نہ ہو غالب کر دیا لیکن ابھی بھی تو مخلس ہو جائیے سارے دل چیو ساری ہرسو ہا نکل جائے مشورے ہو رہے ہیں کہ کی کیسا جائے کس طرح جان چھڑائی جائے کوئی بدبخت اور بد نصیب یہ مشورہ دیندہ ہے کہ ایک مکان بناؤ کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کوئی روشن دان وغیرہ نہ رکھو دیوارا چن دی دو جس ویل کافی بلند ہو جائے نعوذ باللہ سمب نعوذ باللہ وہ اندر پکڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتو چھت پا کے وہ بند کر دوں آپ کے اوتے بکا پیاسا اڈیاں رگڑتا ختم ہو جائے گا یہ تجویز پیش ہو رہی ہے لے بے کسے مکان اندر بند کر دے تجویز پیش کرنے والے نے پیش کی تھی یہ اعتراض یہ ہویا کہ تھی بند کرو گے آخر اے دے بھی کچھ ساتھی ہیں یہ بھی کچھ عقیدت رکھنے والے ہیں بے شک کو ٹھو رہے ہیں وہ آنگے کہ انہوں کٹھ کے لے جان گے مقصد سے حل نہ ہویا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس تصویر سے عمل کسے دوسرے نے کیا لے یو جوک. کہ لےو کرک چوں دیو ملک بدن کر دیو, ملک بدل کر دیو. صلیم ہو رہ نے نے سوچدیاں سن اور مشورے کردیا سن آخر جو یا کم ام اخ کہ اے دو چار جڑے جہ ست سوبی پرہیزگار بنے فرد شہر چو کٹ دیو پنڈ چو کٹ دیو بستی دی چو کٹ دو بارے اندر اس قسم دے مشورے پہلو بھی ہوتے جس ویلے یہ تجویز آئی کہ یہ ملک تو دیو اے اعتراض اے, اے ہویا کہ ٹھیک ہے تیس یہ تو کٹ دو گے یہ زبان اندر اثر پائے اللہ حافظ. اے ہوں دشمن تسلیم کر رہے ہیں بھی زبان اندر اثر بڑا تاثیر بڑی میں بھی اور او اس تاثیر دی وجہ اخلاقی اللہ اللہ تجربہ کر چکے سن تاثیر دا آپ نے جس ویلے پہلی مئی کے بعد اللہ کے حکم نبلیغ دا آغاز کیتا کہ وہ اپنے ایک بڑے پرانے طبیب اور حکیم ن جڑا بڑا محمر سی کافی زندگی گزار چکا سر وہ بلا کے لے آئے کہن لگے کہ ایک نوجوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی با اخلاق بڑا با حیا سچا کدی جھوٹ نہیں بولیا بڑا امانت دار بڑا دیاتدار سڈے سارے امانتا وہ بڑیاں اچھیا اچھیاں اچھیاں گلاں کرتا سی پتہ نہیں اچانک وہ دماغ اندر کی خرابی ہو گئی نو ہوں انہیں عجیب و غریب گلو کرنیا شروع کر دی اپنے اس طبیب نو بلا کے لے آئے کہ تو ذرا دیکھ اگر کوئی ایسی خرابی ہے نو باللہ من ذالک پہ تو علاج کر وہ طبیب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا آپ تشریف فرما ہیں کہ او بابا او بزرگ او طبیب وہ کہن لگا بیٹا تو گل بات سنا کوئی گل بڑا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خطبہ پڑھیا جہاں جمعے اندر پڑھیا جاتا ہے للہ ونتوکل الہ للہ سارا خطبہ آپ نے پڑھیا وہ چونکہ وہی مادری زبان تھی عربی کی ایک ایک حرکت ایک لفظ حلف میں سمجھتا تھی انہیں مہربی اور متعلق سے غور کرتا چلا گیا آپ نے جس ویل خطبہ ختم ایک اور پڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر خطبہ پڑھ دن کہ پتہ نہیں چلی جا رہی دو دفعہ خطبہ سنن تو بعد تیسری مرتبہ بالکل ہی لجاقت نال منت اور سماجت کہنے لگا کہ مجن کہ پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا اللہ نے فرمایا ماں رکھ دے کھ تے نیمتا ساریا دیا ساریا تے میں اپنی نیمت ساری او نچھاور کر دیوانہ تجربہ کر چکے سن کہ اے دی زبان اندر بڑی تاثیر ہے یہ ہوئی بات دل دیا گہرائی تو کتر جان اس تجویز نو رد کر دیا گیا اے کہہ کے کہ تسی کٹ دیو گے ارب چوگے کسی ملک اندر چلا جائے گا جی جمع ہو جان گاثیر ای کی وجہ ساتھی بن جان گے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ اپنے ساتھیوں حملہ کر دیں یہ مصیبت اسے, دی، اسے نہیں رہی آخر علیہت ما علیہ اللہ کی وہ لہنت ہو گئی ابو جل لگا یار کی یہ بچدان کلا کر رہے ہو مکان اندر بند کر دیں اللہ پروانا نے اے میرے حبیب ترلا ہے ریت تو لو اللہ یہ سازیا ہو رہی ہیں مشورے ہو رہے ہیں کہ بند کر دکان اندر اپنے مر جائے گا ملک تو کٹ دو بند کر دیو کہ او بک بک کہن لگا انجھی ختم کر دیو جلدی نہ لے پی ختم ہو جائے اللہ کی فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ او بھی اے سوچا سوچ رہے تھا اے ہیلے بہانے بنا رہے تھا مشورے کر رہے تھا وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ اللہ بھی ایک تدبیر فرما رہے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ تھی تدبیر سارے تدبیرہ کرنوالیاں تو بہتر ہوئی حکم یہ دونوں حفاظت میری ذمہ داری ہے میں حفاظت کرا گا سای. قرآن پیا پی کہ جی ایمان کا دعوی کر دوں پھروسا بھی میرے کر لو اگر ایماندار ہونے کا دعوی کیا جائے تو کرو میرے تو بڑی ہوا نقصان پہنچا طاقت سب کو بڑی ہے کمی ہے کہ ابھی اچھے دلیل ہو رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں مار سا اللہ کا فرمان ہے ہزی قدسی ہے فرمایا بندہ جس طرح دا میں میم سمجھ لینا ہے جس طرح دا گمان اپنے دل اندر میرے متعلق بٹھا لینا ہے میں ہی سلوک کر میں اسی طرح نہیں بنتا آؤ اپنے رب مخلص ہو جائیے اپنے اللہ دے بارے اندر اچھا اور بہتر گمان اپنے دل اندر بٹھائیے کہ سارا رب سب تو زیادہ طاقتور ہے او دے تو بڑی طاقت ہو کوئی ہے ہی نہیں تدبی سب تو بہترین تدبیر ہے ذمے داری کی ہے کوئی برائی بے حیائی اللہ کی نا فرمانی کا کم دیکھے ایمان کا پہلا قرضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نل مٹا دے کتے بازو استعمال کر کے اس برائی کو رو روکے علم یس جی یہ طاقت نہیں یہ استتاث نہیں سب اے لان ہی دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان نل اس برائی نو روکے جہاد بل لسان کرے زبان نل کسی برائی کے خلاف کچھ کہنا جہاد ہے اور یہ جہاد بل لسان ہے زبان نل جہاد جہاں شخص کسی غلط بات نو دیکھتا ہے سنتا ہے وہ صحیح بات کا علم ہے فرمایا اگر وہ صحیح بات اتنے نہیں رکھتا صحیح معاملہ پیش نہیں کرتا غلط دیکھ کے سن کے سن کہ حدیث اندر نام رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گا شیطان ہے آؤ ذرا اپنے اپنے گریبان اندر چاہتیے کہ کسے سارے سامنے غلط باتاں تے نہیں ہوں غلط عمل تے نہیں ہوں گا اور ابھی خاموش تماشا ہی بنے رہے نیکی مل جانی ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے رستہ دستا ہے مثال کے طور پہ کسی آدمی نے نماز پڑھنی وہ پوچھتا ہے جی اتنے کوئی مسجد ہے نوبارے دے مسافر نہ واقع ہے آبادی تو مسجد ہے ان مسجد, رشتا رشتا بسن مسجد دی راہ بسن نماز پڑھ والے اللہ کو اجر اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان بالکل اہم ہی ازر مل جانا ہے جن کا ازر وہ نیکی کرنے والے ملنا اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص نکی کرتا روکتا نہیں روک باز کرتا من کرنا کبھی فقد رہ فرمایا قیامت دن جس ویسے سزا ملنے لگے گی اس بے حیا اور برائی کرنے والے جہاں دیکھ کے خاموش رہے انو بھی نالی جائے گا کہ آ تم ہی برابر گناہ کرنی سزا تل جائے گی اور یاد گا کچھ دیر پہلے ایک حدیث بیان کیتی تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن ایک عورت اللہ کے سامنے لیا آمار کا حساب بعد اللہ کی طرف حکم مل جائے گا فرشتوں کہ جدی زندگی اللہ کے خلاف بغاوت اندر گزری جی زندگی بے حیائی اندر گزری حکم ہوئے گا انہوں جہن مندر پھینک دیو فرشتے لے کے چل پائ تھوڑی دور جا کے رک جائے گی اور گی اللہ میں ایک گزارش کرنا چاہنی اللہ فرمان گے ہاں بس کی کہنا چاہنی کہ اللہ تیرا حکم میں میری اپنے انجام کا پتا چل گیا ہے میرا نتیجہ تو نکل رہا ہے مگر میرے اللہ میرا باپ بھی میری اس بے ایائی اندر برابر کا شریق سی میں نے سب کچھ کردی سا لیکن انہیں مینو کدی روکا نہیں انہوں بھی میرے نال نالا چاہیے اب بھی بڑے بڑے اندر یہ بات کہی جانتی ہے کہ میرے باپ نے تو مینو کدی پردہ کرنے کا حکم نہیں میرے باپ نے تو میم کدی بھی ایسے کسی کام تو روکیا نہیں سی جڑا میری تعلیم اندر میری ترقی اندر حائل اگر میں پردہ کر دی دیج وزیر آدم کس طرح بنتی یہ بیان پڑیا یہ بات سنی نا. بس قسمتی رہا. ملک دی وزیر جس ویلے گئی نے شکایت کی تھی کہ اسی جس ویلے اپنے تعلیمی ادارے اندر جانی چکیا ہواف وغیرہ اگر اسی لیا ہو سان سکان سے داخل نہیں دیتا جاندہ پردہ نہیں دیتا جاندہ سا سفارش کر دوں کہ اِسی مسلمان یہ پاکستان کی وزیر اعظم کے سامنے انہاں بچیاں نے ایک درخواست دی اگو جواب یہ ملیا کہ تسی کن گلوں کے پیچھے پہ ہو یہ پردہ وردہ کوئی چیز نہیں اگر میں پردہ کرتی دی ہوں دی تو اج وزیر اعظم کس طرح بنتی میں یہ پردے سارے لا کے وزیر اعظم بنی تھی بھی لا دوں سارے پردے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے آخرے نے اور اپنے باپ کا حوالہ جتنے دا قدا کہ کدی نہیں روکا سر منہ نہیں کیتا. وہ عورت کئے گی اللہ میرے باپ کا اندر حصہ ہے بھی شامل ہونا چاہیے میرے نال اللہ تعالی دی بات سن کے فرمان گئے صدق ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے فرشت حکم ملے گا کہ یہ باپ نے بھی دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس ویل میرا باپ ذرا ضعیف العمر ہویا ہوا میرا بھائی جوان سی وہ سارا میری بڑی حرکتوں کا علم سی وہ سارے میرے لچھن دیکھتا سی لیکن وہ بھی بڑا بےحیا ثابت ہوا انہوں بھی کدی رت نہ آئی کہ میری بہن کی کرتی دی پھرتی ہے اللہ وہ بھی اندر شامل تھی بھی نال سال اللہ وہی بات سن کے پھر فرمان گے سدق تو سچ کہہ رہی ہے فرشت حکم ملے گا پر آنو بھی بلا لے آؤ آو وہ جیسے ویل وہ لے, لے آ جائے گا باپ نے تو بھائی نے لے کے چل پائے گی جہنم دی طرف تھوڑی سی دور جا کے پھر رک جائے گی کب اللہ عک گزارش کرنی اللہ پرمنگ گے ہاں دس کبے یا اللہ جس ویلے میری شادی ہو گئی میرے باپ نے سمجھا میری ذمہ داری ختم میرے بھائی نے سمجھا میری ذمہ داری ختم ہون اے جانے خامد جانے یا اللہ میرا خامد بھی دیوس ثابت ہوا لفظ دیوس سنے یہ من نے نواب صدیق حسن خاں رحمت اللہ نے سجایا تھا ریاست بھوپال وہ والی بنے نواب صدیق کسن پہلے صدیق خان کسن اس جس ویل دے والی بنے پھر نام دواب کا لفظ بھی آ گیا یہ فوج اندر آلہ عہدے سے فائد سر بھوپال کی فوج اور عالم دین سن بہت بڑے محتق متشرے ہر اعتبار عالم بھی اور عامل بھی انہوں نے ایسا بہترین کتابیں تصنیف کی تھی انہیں کہ جڑیاں اج ساری رہنمائی کر رہی ہیں بے شمار مسائل نواب جڑا گوپال کا فوت ہو گیا راجا بیوہ نے اج خود یہاں پیغام بھیجا کہ تھی اگر پسند کرو تو میں تادی کرنا چاہوں صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ دوستوں نال ہاں کر دیتی کہ من منظور شادی ہو گئی وہ جیڑی راجے کی بےوا سی جی دینا دی شادی ہوئی او دی ایک عادت سی کہ جس ویلے راجا آ کے اپنے دربار اندر بیٹھتا کھلی کچہری لگا کے ریا کے مسلے مسائل سنتا انہوں درخواستیں لینا تے او ہمیشہ راجے دے نال بیٹھتی سی ریا دے مسائل سننے واسطے نواب صدیق حسن خان اللہ علیہ السادی ہو گئی کہ انہوں نے انہوں منع کی دی کہ دیکھ دین اجازت نہیں دیندہ کسے دے سامنے اس طرح بے پرسا بیٹھا دی. غیر محمد سامنے آن دی کہ تو اے عادت ہوں چھٹ اچھی دی. اللہ انہوں نے آپسا دی وہ کوئی خاص اثر نہ ہویا وہ نے اجاری رکھی عادت نواب صاحب ایک دن اپنے شاگرد ایک فرمان لگے کہ دیکھ بھائی کل جس ویلے میں بیٹھا نا درخواست وصول کرنے مسائل سنن واسطے تم بھی ایک درخواست لکھ کے لئے آئی کہ اے لکھی کہ مینو دیوس دے نے سمجھایا جان دیوس کون ہونے یہ سوال لکھ کے لے آ دوسرے دن جس ویلے کچہری لگی عدالت کھلی آ کے بیٹھے والی نالو شاگرد بھی پیش ہو گیا اور سوال لکھا ہوا کہ حضرت مینو دیوس داں نے دسے جان وہ سوال پڑھ کے سنایا ہاضرین کہ یہ ایک سائر ہے ایک طالب علم ہے دوس سے ماں نے پوچھتا ہے فرمان لگے کہ دیوس وہ شخص ہوں جہی جی موجودگی اندر وہی غیر ماہرم سامنے بے پردہ ہو کے آئے تو جی کوئی دیوس تیکھنا ہو سدھی قسم بیٹھی ہوئی یہ دیوس ہی یہ بیوی یہ بیٹھی ہوئی دن تو بعد پھر اس عورت کی مرد تن پت کسی نے شکل نہیں دیکھی ان مسئلہ سمجھ آ گیا یہ جہنم نو جان والی جن اپنے باپ نو بھی لے لیا ہے بھی نال لے لیا ہے کہیں لگی اللہ جس ویل میری شادی ہو گئی میرے باپ نے سمجھا میری ذمہ داری ختم پائی نے سمجھا میری ذمہ داری ختم ہوں خامد جانے بیوی بی جانے لیکن میرا خامد بھی دیوس ثابت ہوئے دیوس ان سمجھ آ گئی اللہ یہ بھی مجرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمانگ سدقہ خامد بھی آ گیا تینوں لے کے چل پی تھوڑی دور جا کے پھر رک جائے گی اللہ ایک آخری میری درخواست ہے اللہ ہاں آخو بھی کیے کہے گی یا اللہ میرے باپ نے بھی پرواہ نہ کی بھائی بھی شرم نہ آئی خامد بھی دیوس ثابت ہویا میرا بیٹا جوان ہو گیا سی یہ میرا سارا ہی عادتوں کا پتا سی انو بھی کدی غیرت نہ آئی اے بھی بےغیر ثابت ہویا اللہ اے بھی برابر مجرم ہے اللہ فرمان کے یہ بیٹے نو بھی بلا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ نو بھائی نے خامد نیٹے نو جو نو لے کے جہنم مندر جائے جا سب یہ سمجھے نا کہ میں تے نماز پڑھنا میں تے روزے رکھ لینا میں زکار دے دینا میم کی لگے کوئی کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا نہیں جن کا تعلق ہے نا ساڈا اونی ذمہ داری ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حکوم مسکول ہر شخص نگران ہے عامد بیوی کا نگران ہے باپ اولاد کا نگران, پائی پائی نگران ہے جس طرح جس طرح اللہ رشتے جو ہر شخص حاکم ہے عَنْ ہی دے دن دی دی آیا دے بارے پوچھا جائے قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا یا آن اے امام دا دعویٰ قفیل ہے جننا کے ذمہ دار ہے انہوں بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ یعنی انسان اپنی طرف پوری کوشش کرے اگر وہ کوشش بار آور ثابت نہیں ہوئی تو اے بری ذمہ ہو جائے گا قیامت دن امبیا دثال موجود نہیں کہ نبی سمجھانے رہے حضرت تین نو علیہ السلام کا بیٹا قرآن اندر مثال موجود ہے نہیں ایمان لے آیا نہیں اللہ سے انہیں یقین کیتا باپ کا کہنا نہیں منیا لوگ مسلمان ہوئے بیٹا نافرمان فرمان مر گیا مگر بہت بری ذمہ ہو گیا آخر دم تک سوار ہو جا دے پانی آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے اللہ کا آزاد آ رہا ہے بیٹا کوہ رہا ہے ساب علاج منی من الما. پانی کنک بلند ہو جائے گا یہ تیلاب کن اچھا آ جائے گا میں جب دیکھا گا کہ پانی بند ہو جا جا رہے پہاڑ جانا ساری زیادہ لین پہاڑ چڑھ جانا یہ پنا لہ لا یا سمل ماں یہ پہاڑ مینو پانی تو بچا دے پھر سمجھایا فرمایا لا سم ام امرا امر رحم بیٹا ہوش کر اللہ کا گڑھ آیا ہے آج نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی مکان نہ کوئی کسی نہ کوئی نہیں بچا سکے گا آج بچے گا الا مرم جی میرے اللہ کی رحمت ہوئی نہیں منیا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی گل نہیں میں دور جاؤں گا میں بچ جاؤں گا پہاڑ سے چڑھ گا اللہ نے اطلاع اجے درمایا گفتگو ہو رہی ہے لہر آئی بیٹے کا پتا ہی نہیں چل رہا گئی لوٹ موقع ہی نہیں دیتا گیا پہاڑ سے دوڑ کے چڑھندہ دا پہاڑ بچا کس طرح سکھا ذمے دا؟ داری اپنی پوری کرے انسان کوشش اور محنت کرے وہ بار بار ثابت ہوندی ہے کہ خوش بختی اور کچھ نصیبی ہے کہ یہ محنت کامیاب نہیں ہوندی کوشش بار بار ثابت نہیں ہوندی تے اے بری ذمہ ہو گیا ورنہ قیامت دے دن پکڑ لیا جائے گا پوچھیا جائے گا کہ تو کی کر کے آیا فرمایا جی ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا فیلن یستتے وب لسانی کہ پھر زبان نال برائی دے برائی دے خلاف جہاد کر برائی دے بارے اندر لوکاں نو آگاہ کر تے دل ہو گئے کہ چیز تیار ابھی تے ہاتھ سمجھنے مسلح جی خاموشی بہتر ہے جی اللہ فرمانے کہ جہاں شخص میرے دین دی سر بلندی واسطے کوشش نہیں کرتا اپنی ہمت کے مطابق جڑا محنت نہیں کرتا او عبادت بھی میرے ہاں قبول نہیں او کوئی نیک عمل فائدہ نہیں پہنچایا اسلام کی قوم کا اللہ, اللہ, اللہ نے فرسٹیاں کہ پلا بستی جہی ہے وہ ساری کی ساری جا کے تباہ و برباد کر دے آزاد ناظر کر دی. کوئی بس کے نہ نکلے ارض کی اللہ اتنے تو ایک بڑا ہی نیک آدمی ہے جہاں ہر وقت تیر ذکر اندر لگا رہتا ہے عبادت اندر مصروف رہتا ہے بڑا ہی متقی اور پرہیزگار آتی کسی برائی اندر شامل نہیں ہوں تیری نافرمانی پرمانی کوئی کام نہیں کرتا اللہ وہ بھی اللہ تعالی دی طرفوں حکم ملیا کہ انہوں سب تو پہلو اور اس حیران ہو گئے کہ اللہ ابھی تو یہ سمجھ رہے تھا کہ وہ بچا لیا جائے گا کہ تی تیری طرفوں اے حکم ملیا کہ وہ سب تو پہلو آزاد اندر متفڑا کیا جائے یار رائے دی کی وجہ وجہ ایہی دسی گئی فرمایا اونوں آ کے دس نے لوگ کہ اج قوم ایس برائی اندر مبتلا ہو گئی اج اے کر رہے نے اج او کر رہے نے او نے مینوں کی میں تے نماز پڑھنا نا میں تے اے کرنا نا میں تے او کرنا نا اونوں اپنی نیکی دے ایناں کوئی خیال ہے کہ میں تے بچ جانا گا اے سارے تباہ و برباد ہون دے تے ہو جان انہیں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیتی امر تیرے معروف تے نہیں انل واستے ان سب تو پہلو عذاب اندر مبتلا تھا جی زبان بھی نہیں دی حق واسطے جہاں جی جہاد دل کرنے بھی تیار نہیں آتا فرمایا کم از کم اپنے دل اندر کسی برائی دے خلاف نفرت پیدا کر لو آؤ ذرا ہوں اپنے دل چٹولیے کیا اس دل اندر برائی دے خلاف نفرت موجود ہے اگر ہے تو پھر بھی خطرہ ہے فرمایا بازار کا از ابل یہ سب تو کمزور ایمان ہے دل اندر برائی کے خلاف نفرت اللہ چاہے ایسے ایمان والے نو بخش دے چاہے کہ سزا دے کہ تیرا ایمان میرے تھی سے سی اب بلدل سے اتنا کمزور سے ایسا بے بخش اپنے آپ نو سمجھتا سا میں بلا صاحب تردید یہ کہہ سکنا کہ آج شاید شاید دل اندر بھی کسے برائی دے خلاف نفرت موجود نہیں اللہ, اللہ دے ایسے لیکن اکثریت ساری ایسی ہے کہ سارے دل اندر بھی برائی کے خلاف ہکارت اور نفرت موجود نہیں جی دل اندر موجود ہوئے تو کدی نہ کدی سے اظہار ہو جائے کدی نہ تے کوئی بات نکل جائے دوبارہ ایمان ہے جی دے بلبوتے ہیں کہ بس ہوں جنتر پہنچ جا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے خاطم کر کے فرمایا جنہ نے اپنی جانوں دی پرواہ نہیں کی ماں کی پرواہ نہیں کیلاد کی پرواہ نہیں کی, تھی اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی کوئی چیز انہوں نے رستے اندر رکاوٹ نہیں بنی انہوں فرمایا، ان ان کہ تو تو پہلے جیتے مسلمان ہوئے والی کوئی مثال بھی تو, تو نہیں آئی انہیں جیسے تکلیفا تو تھی نہیں سمجھ لیا کہ جنت اندر چلے جا جی آپ بڑا وسیع مخوم رکھتا ہے اپنے اندر قدم قدم سے جہاد کی ضرورت ہے جہاد جاری رہنا چاہیے اللہ میمو قیامت تک ان والے لوگوں توفیق عطا پی قطع فرما کہ اِسی جہاد کرتے رہیے جہاد دا مطلب یہ ہے کہ ہر او کوشش ہر وہ کاوش ہر او محنت جڑی اللہ سے دین دی سر بلندی واسطے کی جائے نہ مالک نیمت کا لالچ نہ ملک دن سرحدوں کا کسی قسم کا ذہن اندر خیال ہو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائے ایک نیت اور ارادِ نل کوشش کابش اور محلت کرنا کہ اللہ دا دین سر بلند ہو جائے اللہ دا دین آزا اور بالا ہو جائے ہر طرح دی کوشش شڑی و جہاد اندر شامل ہے اللہ کا انسار انو توفیق دے اور عیدتِ استقامت عدا فرمائے حضی انو قائم رکھیے مردِ دم تک پھر سے نجات ہی کوئی صورت ممکن ہو سکتی ہے تے جے اور سستی جڑی تے تاری ہے یہ شکار رہے تے پھر نجات کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا نہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جائے نماز جڑے پلاسٹک دے یا کپڑے دے کسی طرح کے بھی بکتے نے انہوں سے بیت اللہ دی تصویر بھی بنی ہوں مسجد نبوی دی تصویر بھی بنی ہوں یا بعد تے کچھ بنیا ہے کیا یہاں تے نماز پڑھن بیت اللہ دی مسجد نبوی دی بے گرمتی تے نہیں ہوں بے گرمتی دا تے کوئی سوال پیدا نہیں ہوں گا لیکن ذہن اندر نقش و نگار کی طرح خیال ضرور چلا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ مسلح صاف ہو زیادہ اچھا ہے تقوی اور پرہیزگاری واسطے کہ صاف ایک رنگ دا مسالہ اور جائے نماز ہوئے دے تے نماز پڑھی جائے اگر مسجد دی یا بیت اللہ کی وہ تصویر کشی ہوئی ہے تے اے دے نال بیت اللہ دی یا مسجد نبی دی بے گرمکی دا کوئی تصور سہن ان اندر نہیں آ سکتا جب ابھی جا کے الحمدللہ بیت اللہ دے اندر جیسے سہن اندر نماز پڑھنے ہیں تو پھر وہی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ تماز پڑھ لین ان ادر کوئی حرچ نہیں لیکن ٹکے کا پھر بھی یہ تقاضا ہے کہ جائے نماز صاحب ہو کہ ادھر نظر مختلف قسم دے خیالات دل اندر پیدا نہ ہو ایک دوست نے ایک تیسرے چوتھے پہلے ایک مسئلہ ہوا کہ وہ سلسلے کچھ وضاحت کی تھی مسئلہ یہ ہوا سی باچے کاچے شادیاں بیاہ کرنا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کسی دعوت ملے ایسی کسی شادی اندر شمولیت اتے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دو فرمان وقت کی قلت پیش نظر میں کرنا آپ نے فرمایا اارک لسنتی ملعون جڑا شخص میری سنت نو جان بجھ کے چھٹ ہے تارک ہے میری سنت کا وہ لہنتی ہے اللہ جی لہنت ہے دوسری حدیث یہ ہے پرمایا من مکارا جا دی عزت کرتا ہے, بدتی اوند ہے جیڑا سنت نو نڈ کے کسی ہو رسول دی سنت نو چاہے دے دے اپنا کرے کسی جیڑا جا بتی دی عزت کرتا ہے اللہ نے ہاں وہی مثال ہی ہے جس طرح وہ اسلام نچاؤ والی طاقت بھی مدد کرتا ہے ہوں یہ تو نتیجہ سان خود اختل کر لینا چاہیے کہ جڑا سط سنت کا تارخ ہے اللہ جانا ہاں کی حال ہے تے او دی عزت اگر سامنے یا خاموش مجرم اور گناگار ہیں اللہ کی نگاہ ایک باجا بجا رہا ہے دوسرا دعوت سے جا رہا ہے تے دونوں اکو جہ مجرم بن گئے اللہ دے رسول کی نا فرمانی سے دونوں ملت کے کو ہو گئے سلح والے آپ نے فرمایا ہے کہ میں میم ایک گانے بجانے کے آلات کو نو توڑ واسطے بھیجا گیا یہ لفظ نے حدیث سے کہ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات نے اللہ نے میرے ہے کہ میں یہاں توڑ دیا تو جی انہوں کوئی بناوے کوئی استعمال کرے کوئی خریدے کوئی لیاوے کوئی انہوں نے پسند کرے اور سنے تو او وہ پھر اللہ کے رسول دا محب ہویا یا دشمن ہوا آخری بات یہ ہے کہ جنرل ہسپتال کے حق بندی تھے سڈے کچھ دوست مجاہدین کافی دیر تو نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے مسجد آر جی ایک بنا کے انہوں نے نماز بھی شروع کی تھی ہوئی کئی سال تو ہوں